بسم الله الرحمن الرحيم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الشيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم والا کن کانو انسوں یزلیم سدا پلازی ہر قسم دی و صنا تعریف تمجید، تقدیس اس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریق نائق ہے کہ جس کے ہر کم اندر عدل اور انصاف موجود ہے وہ کدی بھی کسی تے ظلم اور زیادتی نہیں کرتا بلکہ اے حدیث قدسی بارہا عرض کیتی جا چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ تعالی کہ اللہ فرماندے میں جو اللہ شان ہوں امانوار ہرم تسی کہ میں ظلم کرنا اپنے واسطے حرام قرار دے دے او الناس اے لوگوں اے انسانوں فَلَا تُظَالِمُوا فِي مَا بَيْنَكُمْ تُسِی بھی ایک دوسرے تے ظلم نہ کرے آخر اور سب تو بڑا ظلم او ہے جو انسان اپنی جانتے کرتا ہے باقی دی باری بعد اندر دی آن دیئے سب سے بڑا ظلم اور سب سے پہلا ظلم انسان اپنی جان سے اور اپنے اپ سے کرتا ہے۔ یہ جو اپنے اپ کو جہنم کا ایندھن بنانا شروع کر دیندا ہے۔ او ویلے اے اپنے اپ پہ بہت بڑا ظلم کر دیا۔ و ما تعن اللہ لیظلمہم و لا کن کانوا انفسہم یظلمون اللہ فرما نے کہ یہ تو ساری شان دے ہی خلاف ہے سارے رب ہون کے خلاف ہے کہ اسی کسی تے ظلم کریے لوگ اپنے آپ سے خود ظلم کرتے ہیں وہ ظلم کس طرح کرتے ہیں اللہ نے حکم ہے بیٹھ جاؤ یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ نے حکم ہے بیٹھ جاؤ اللہ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اے بیٹھ جانے نے یعنی ہر کم کی نافرمانی کرتے انبیاء کرام علیہ مسلم کی تعلیمات دے ہمیشہ الٹ چلتے انسان اور جن یہ دو ایسی مخلوقات ہیں کہ انبیاء دا یہ نہیں مزاق اڑایا انہ نے امبیا نٹھے امبیا لے پیغام نکرایا اللہ کے احکام کی تزحیق کیتی حتہ کہ کئی امبیا ن شہید کر دو جاتی اللہ نے بڑے افسوس دے انداز اندر فرمایا ہے کہ یہاں کو میرا کوئی رسول میرا کوئی پیغمبر آیا کہ وہ ٹھا کردے رہے وہ استحزا ہی رہے او دا ہی اڑا دے رہے بہت تھوڑے ایسے اللہ دے بندے جانے آئے ہوئے پیغمبر خوش آمدید کیا اور انہوں نے لیا ہوئے پیغام نو دلوں جانوں قبول کرے ورنہ اکثریت نے مزاق اڑایا ہر دور اندر ہر زمانے اندر تعلیمات کا اڑان اڑا مختلف انداز رہ مختلف طریقے کار رہ اور اللہ نے سابقہ امت قوما حالات انہوں نے واقعات ان کی تاریخ بیان کرتے ہوئے سانوں متنبے فرمایا ہے کہ دیکھنا تی ان لوگوں کی طرح وتیرا اختیار نہ کر لینا ان جیسے آمان شروع نہ کر دینا جنا چاو آ گیا جنا پکڑ لیا جی ابرت اور معرت کا سامان بنا د اللہ دی اے عادت اور طریقے کار ہے کہ او کسے قوم نو یا کسے فرد نو فوراں نہیں پکڑتے انو موقع دیتا جاندہ ہے سوچندہ سمجھندہ اپنی حالت نو صدھارندہ پھر اگر ہر طرح دے موقع تو برد بھی کوئی قوم نہیں صدری کہ اللہ نے پھر انو ایسے عذاب تو دوچار کیتا ہے کہ جڑا قیامت تقوا سے عبرت ولا یحسبن الذین کفروا ان ما نبلی لهم خیر لانفسہم فرمایا ساٹے نا فرمانوں نو اے نہیں سوچنا چاہیے اے گمان نہیں کر لینا چاہیے کہ اسی تے جو مرضی کرنے اپے سانو کسے پچھیا نہیں کسے پکڑیا نہیں سڈے کوئی عذاب نہیں آیا کوئی تنگی ترشی نہیں آئی اِنَّمَا إِسْمَا ایس واسطے دل اور موہلت دے دے کہ اے اپنی حسرتاں پوریا کر ل جو گنا یہ چاہتے ہیں کر لیں, کل قیامت کے دن اے افسوس نہ رہے کہ وہ ہو جانا تو جہنم اندر ہی سی لیکن فلان کم نہ کیتا وہ بھی کر لیں اچھے یہ نو نوملی میرے حق اندر پر نہیں وہ شخص بڑا ہی بدنسیب ہے کہ ڈیرا اللہ دا نافرمان ہے اور وہ عمر لمبی ملی ہوئی ہے اور ان کوئی ٹھوکر نہیں لگی جہد اللہ کا ارادہ اچھا ہے جنہوں اللہ اپنے آزاد کو بچا چاہتے ہیں انہوں کسی نہ کسی موقع سرنش ضرور فرمایا جن کو کھلی چھٹی مل جائے وہ بدنسیب انسان ہے کہ اللہ د فرمانی ہے کردہ چلا جا رہے ہیں اور وہ او کچھ بھی نہیں بگڑنا اللہ نے اپنے قوانین اپنے اصول اپنی عادت بیان کردے ہوئے فرمایا کامر فی ہا سکو اسی جس ویل کسی قوم کسی آبادی اور کسی بستی نباہ ارادہ فرما لینا فیصلہ کر لینا امرنا مدرفی ہا ففا فی ابھی دے متمل اور کھانے پیندے لوگوں کھٹی دے دے ففا سی ہاں وہ اس بستی علاقے دے فرمانی کر کے کر کے پر دقا ال کو سا حکم آ جانا ہے فدم مرنا ہاں تدمیر ہاں اچھی اٹ نل اٹ بجا دینی ہوں پھر کچھ باقی نہیں بچتا ایسی صورت حال تو رہنے رہنا ہے کہ لوگوں کو کھیلی چھٹی ملی ہوئی ہوں ذرا کل تو لے کے ہن تک بھی اندازہ کر لیے اے اپنا محاسبہ کردیا ہوتےساب احتساب بھی رٹ کے لگی ہوئی ہے سب سے پہلو سانوں اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاسبو قبل ان تحاسب اللہ نے کہ ایک وقت رکھا ہوا ہے کہ سب لن دا تہاڈا محاسبہ کرندا حاسبو اس وقت دے اون تو پہلے پہلے اپنا حساب خود لگو اپنا خود محاسبہ کریا کرو کیا اے جو کچھ کل دا ہو رہا ہے ایتھے ہندو بس دے نے فکرے اندے نے کوئی اور غیر مسلم قوم آباد ہے کنے کروڑ روپئے ہوئے ہو جانا کی خبر آن والی ہے کہ وہ تلف ہو گئی سڑ گئی مر کسی لوگ کسیگ ٹوٹ گئی کسی کا بازو ٹوٹ گیا کسی کا سر پٹ گیا کسی نے زندگی کی دوڑ ہار دیتی یہ جہاد ہو رہا ہے کل کون لوگ مسلمانوں کا ہی سرمایا ہے مسلمانوں کی ہی ہیں یہ پیسے کتوں لے لے یہ سارا کچھ کرنے واسطے کن کروڑ روپئے کی شراب خریدی گئی ہے اس دن دے تو پہلے پہلے یہ ساری باتیں اخبار اندر موجود نے میں اپنے کو لوگ کچھ نہیں کہہ رہا کیا اللہ یہ دیکھ نہیں رہا اللہ دے علم اندر نہیں ہے سب کچھ کہ باقی ساری مخلوق جنہ اور انسانوں تو علاوہ تے کل جدوں کا سورج غروب ہویا ہے او بھی سجدے پہی ہوئی تھی کہ کل جڑا جمعہ آ رہا ہے شاید اے جمعہ تیامت کا ہی نہ ہویامت جمعے ہو ساری مخلوق ساری رات روی رہی اللہ کو مافیا مندی رہی ہے کہ اللہ کل اگر قیامت آ گئی ایسا تو کچھ بھی جمع نہیں کیتا ہوا سارے کو کوئی سامان نہیں ابھی کی کران گے بے سر سامان کی حالت ہے کی کر رہے ہیں کل تو لے کے یہ سارا کچھ ریکارڈ نہیں ہو رہا اللہ کے فرشتے لکھ رہے ایک وقت اون والا ہے یہ سب کچھ سامنے رکھ کے تجاے گا وا واجد ما عاملو حاضر یہ جڑے چیخ رہے چاہ رہے چنگاڑ رہنے رات کے جنہوں نے دوسرے کی نیند دوسروں کا آرام حرام کیا ہوا پل کا یہ کبھی اولاد ہے کون ہے نسا یہ پیسے دیتے ہیں یہ سارا کچھ کرنے واسطے یہاں نے پیسے تلو نے تلونا یا ایوہ الذین آمنو کو انفسکم و اہلیکم نارا قرآن پریہ پہ آئے اے ایمان دا دعویٰ کروالے ہو اپنی جان بھی بچا لاؤ کہ اپنے بال بچے نے بھی جہنم تو بچا لاؤ باپ اگر نماز پڑھ دا ہے کہ انہیں اے سمیلیا میں سے نماز پڑھنا اولاد جو مرضی کر دی پھرے نہیں وہ اپنی اولاد دا ذمہ دار ہے کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اجیچو ہر شخص حاکم ہے اور اپنی رعایہ دے بارے اندر انہوں اللہ نے قیامت دے دن سامنے کھڑیاں کر کے پوچھ کہ تیری رعایہ کی کر رہی رجی انہوں حاکم بنایا سی باپ اولاد دا حاکم ہے خامن بی بی دا حاکم ہے بڑا پائی چھوٹے پہنے پائیاں دا حاکم ہے اے چھوٹے چھوٹے یوں مٹنے چھوٹیاں چھوٹیاں ریاستہ اور حکومتہ اللہ نے بنائی اور یہاں نے اورسانو حاکم بنایا اللہ نے پچھنے سامنے کھڑیاں کر کے لن تزولا تدم ابن آدم حتی یسعلا عن خمسن وہ بنیادی سوال جہے اللہ نے ہر شخص تو کرنے میں جد تک انہوں کا جواب ہاں یا نہ نہیں لائے گا انسان اپنا قدم ہلا نہیں سکے گا اللہ کے سامنے معدرزاد برہنہ اور ننگا کھڑا ہوگا گرمی اپنی انتہا نو پہنچی ہوئی ہوئے کالی کسی چیز کا نام و نشان نہیں نظر آ رہا ہوا اللہ کے سامنے کھڑا ہو ہوا قدم ہلا نہیں سکے گا جدو تک اللہ کے سوالوں کا نہ جواب نہیں دے ان نہ اندر مال کے بارے اندر بھی سوال ہونا سر یہ بھی پوچھے جانا جی من ای وجہ کا سب تھا کہ پہلو تو یہ دس یہ مال کمایا کس طرح سے دولت کس طرح جمع کی تیسے? ناہی دوسرے سوالے ہو جانے وا این انفقتا ای بھی دس خرچ کتے کتے کیتی صحیح گڈیاں کنے نیاں اڑائییاں صحیح اللہ ولائے بندر کنے پیسے خرچ کیتے صحیح بچیاں دی غیر شرن خوشی منان واسطے کناں کچھ مال ضائع کیتا صحیح یہ سارے سوال ہونے میں اللہ نے حساب ہے فرمایا اسو جدو ارادہ کر لیے کسی نوں تباہ و برباد کرن دا امر نا مترفی ها مترف کھان دے پیندے محل دار لوک اسی اوناں نو پھر کھلی چھٹی دے دینے او فف سخوم زمین اندر اس کو فجور کر کر کے کر کر کے ارتزال سزان دوں دین گے نے گناہ منا فت مرنا حدمیرا سڈا حکم آندا اے تے پھر اٹنل اٹ ات بجا دینے سب کا قومن واقعات اور حالات قرآن اندر اللہ نے بیان کیے فکول لن اخذ نہ بے بلا وجہ کسی تے عذاب نہیں آیا بغیر کسی سبب دے اللہ نے کسی قوم نباہ نہیں کیتا حالات نہیں کیتا لن اخذ نہ بے فرمایا اسا جنوب بھی پکڑے ہے جنہوں تے بھی عذاب آیا ہے دے بنیاد کی وجہ نہ رہا وہی نا فرمانی کی وجہ آیا ہے فمین ہم من ارسل ان عذاب آزاد مختلف شکل اللہ نے بیان کیس طرح آزاد آئے فمین ہوں من ارسل نہ ار ہا سا فرمایا کئی ای قومات ایسا سن جنہوں سے ابھی تم دو تیز ہوا چلا کے و برباد کیا انسانوں انسانوں کے نال ٹکرا کے عمارتوں عمارتوں کے ٹکرا کے ہوا ایسا چلا دیتی کہ ایک دوسرے ٹکرا مارتے مرضی مر کیا اللہ اجر نہیں ہوا چلانتے اللہ دی فرما برداری نہ کرے تے انسان نہ کرے جن نہ کرے باقی تے ساری مخلوق اللہ دے اشارے دی منتظر ہے اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون جد او چاہے جو حکم دے, دے دے ساری مخلوق کو حکم من اللہ کے تیار ہواں کو اللہ نے روکیا ہواں ہے حوادی رفتار کے اللہ نے پابندی عائد کیتی ہوئی ہے اج اللہ حکم دے دے ہواں تیز چلندہ دا تو جس طرح اون قومے تیز چلی اج بھی ہوا تیز چل سکتی ہے یہ مامورۃ من اللہ اللہ حکم دے کہ پھر ہوا رکھنے سے کسے نو کسے دا محل کسے نو کسے دا مکان پناہ نہیں دے سکے گا اگر اللہ نے ہوا تیز چلا دیتی تو. فَبِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبَا فرمایا ایسیاں قوم عادیس یا مودی اللہ نے ہوا مل چکرہ چکرہ کہ پتھرانا نل پہاڑانا لونن نل یہ چکرہ مکان ایک دوسرے نل چکرائے انسان ایک دوسرے نل چک جدر کوئی دیکھتا سی لاشا ہی لاشا نہ اللہ, اللہ فرمان مَنْ ایسی ایک چیخ اور آواز انہوں نے سنی آواز آ رہی مکئیم آلے لے کے مسلمانوں کے کوٹھیاں کوٹیاں چڑھے ہوئے ہیں اور آوازاں کھڑ رہے ہیں ہارن دے رہنے ایک دوسرے کو میرے اللہ فرمانے پمن ہوں من آخا گا تح ایک ایسی آواز ان سنائی کہ وہ سنن دے دل فٹ گئے اور موت واقع ہو گئے ایسی دل دوز آواز سی کہ دل پٹ گئے یہ اِسی جی ریحرسل کر رہے ہیں نا اس قسم کی آواز کٹ کٹ دے اگر اللہ کی طرف کو کوئی چیخ اور آواز آ گئی تو کوئی برداشت نہیں کر سکے گا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا برفٹ ہو جائے گا پھٹ جائے گا تو. ومن ہومن من نا بہل فرمایا کئی ای ایسیاں قوما اس دنیا اندر آباد سن جنہوں نے اپنے محلوں و مکان بڑے مضبوط بڑے پکے بڑے پختہ بنائے ہوئے سن کہ یہ فرش ہن بیٹھ نہیں سکتا پھٹ نہیں سکتا یہ دراڑ نہیں آ سکتی جس زمین تو انہوں نے مکان بنائے ہوئے سن اللہ نے اس زمین میں حکم دے دیتا جتھے کوئی انسان موجود سی بیٹھا سی کھڑا سی چل رہا سی زمین نے حکم دے دیتا کہ انو پکڑ لے اے میرا باغی جا رہا ہے وہ منہم من قصفنا به الارض اثر زمین اندر تصادتا شہر دے شہر نیستو نابود کر دیا کیا کوئتے دی تباہی دا واقعہ تانوں معلوم نہیں کنے سیکنڈ لگ پورے شہر دے ختم ہون اور مچن اللہ کی طاقت اور قدرت اج بھی موجود ہے وہ زمین سکتا ہے کہ پوری دی پوری آبادی نو پورے دی پورے شہر اور پوری دی پوری بستی زمین نگل جائے گی یہ روک نہیں سکے گا من خس اپنا اور ایسے لوگ بھی اس دنیا اندر آئے وجال نا من ہو مل کہا گھر بھی اسی طرح صحیح سلامت نے سامان نل پڑے ہوئے لاہو لائب سارا سامان موجود ہے لیکن گھر رات نو انسان ستے نے صبح جڑا اٹھتا ہے کوئی خنزیر بن چکا ہے کوئی بندر بن چکا اٹھ ہے وجال نا من ہومل کہا دا تول ہے اپنی شکل بدلی ہوئی دیکھتا ہے اپنی دم دیکھ ہے کہ دم لگ دے کسی دی شکل بندردی بن چکی ہے کسی اللہ نے سنزیر بنا دیتا ہے گناہ کے مطابق جس قسم کا کوئی مجرم سی جس قسم کا کوئی نافرمان سی اللہ نے وہ دے مطابق دی شکل بدل دیتی ہے جہے گھر اپنے آپ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں وہ جنگلوں دی طرف دوڑے جا رہے ہیں کہ سانو کوئی دیکھ نہ لے کوئی پہچان نہ لے کسے کو پتا نہ چل جائے کہ میرا کی حال ہو دوڑے آ رہے ہیں کہ جا کے چک جائیے کوئی پہچان نہ لے کوئی دیکھ نہ لے تین دن تک انہوں شکلیں اس طرح ہی رہی ہیں بندر اور خیر بن کے اللہ کی زمین دوڑ رہے ہیں بج رہے ہیں تین دن تو بعد اجتماعی موت آ گئی سارے سے اور قیامت کے دن اس زمین سے اسی شکل اندر بندر اور خنزیر کی شکل اندر اٹھ کے اپنے رب کے سامنے پیش ہوں اللہ عجبی شکل بدل سکتا ہے اللہ میں قدرت حاصل ہے کہ یہ چیزیں جنگارن ماریں یہ آج شکلیں بدل کھڑا اون نے کسی سینٹ کو منظوری نہیں لینی کسی اسمبلی دا اجلاس نہیں بلانا کہ اے کم کران یا نہ کران وَلَا يَخَافُ اُقْبَاهَا تے اپنے حکم دے مطابق کم کران تو بعد انہوں کسی دا دار اور خوف بھی نہیں کہ کوئی منو پچھ لے گا کیوں کی تابعی وہ جو چاہے جنو چاہے کر سکتے صاحب کا امتہ اور قومن الاسارِ حالات گزر سکے میں بیٹھ سکے پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَزْرَقْنَا ایسے لوگ بھی تو معلوم ہیں جنہوں پانی اندر غرق کر دیتا ہونا تے اللہ کا شکل نو اسلام معروف ہے اس بارے اندر فلا الف ان اللہ, اللہ فرماندے سڈے پیغمبر نے نوح نے علیہ السلام साढ़े नौ सौ साल तबलीफ की किन्ने आदमी मुसलमान ने कलमा पढ़िया किन्निया ने रब न सचा समझिया नूह नूदा पैगंबर मनिया अरे कोई लड़ तारीख کوئی کتاب پچاسی تو زیادہ تعداد نہیں دستی نوہ والے اسلام تمان لیا والے پچاسی آدمی ساڑھے نو سو سال اندر مسلمان ہیں. یعنی سو سال بعد نو آدمی کلبا پڑھتے رہے اوس نو نکل دی سو سال چھے. نو آئے اسلام نے پہلے تو ان چڑے بڈھے بڈھے ذریف المر ہو چکے سن بظاہر عمر گزار چکے سن بعض ایسے لوگ عمر نو پہنچ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر وہاں ازراہ مزاق کہہ کہ اے عمر تے گزار چکا ہے ہن بونس تے چل رہا ہے ایسے لوگوں انتخاب کیتا ضعیف العمر اور بڑھیا نو چنیا ان جا کے ایک ایک نکلے اکلے, اکلے بھی سمجھایا اجتماعات اندر بھی پہنچ اور انہوں نے فرمایا کہ دیکھو عمر کسی گزار چکے ہو ہوں تو کسی ویلا بھی چینٹی وجن والی ہے آؤ اللہ کو ڈر جاؤ اگر اللہ کی طرف رجوع کر لو گے تو ساری زندگی کے گنا اللہ معاف کر دے گا ہونی توبہ کر لو لیکن وہ بدبخت اے پکے اور پختہ ہو چکے تھے انہوں نے لوہ کی کوئی بات نہیں سنی ارے حصہ لے نوجوانوں کی طرف رخ کیتا کہ یہ طبقہ بڑا جذباتی ہے شاید یہ میری بات قبول کر لیں اور اے وجہ نال کچھ اثر ہو جائے اندر میری بات پہنچ جائے مگر نوجوان بھی کوئی بات سننے جائے اس بعد چھوٹے چھوٹے بچوں دی طرف رجوع کیا کہ نو وارد ہیں اس دنیا اندر اجے اے دی لذات اور اے دی خواہشات تو اے نلو کوئی مزہ نہیں ملیا انہ نے اس دنیا اندر وقت زیادہ نہیں گزاریا ہو سکتا ہے کہ میری بات یہاں دل اثر کر جائے لیکن قرآن شاہد اور گواہ ہے حضرت نو السلام کے الفاظ اللہ نے نقل کرتے ہوئے فرمایا لا اس قوم اندر جڑا بچہ پیدا ہوتا سی جد بولنا سیکھتا سی تے سب تو پہلے انہوں اے سکھایا سی کہ ایس بابے کو گالی کس طرح دینی موہن گالیاں سکھائی جن ہال ہی طرح جدو بچہ چلنا سیکھتا سی تے او دے ہاتھ اندر پتھر دے دیتے جانے سن کہ اے جتنے نظر آئے یہ پتھر اے نمار لا اللہ فاجرن کفارا اس نتیجے پہنچے کہ اللہ یہ ہوں جم دیں پاس کپ فاضر نے معاملہ اتو تک پہنچیا تو پھر دعا کر دیتی رب لا علی الارض من لاترا اللہ ہوں کاکڑا ایک بھی کر دنیا سے باقی نہ چنیا اس واسطے نہیں کہ انہوں نے مینو بڑا تنگ کیتا ہے مینو بڑا ستایا ہے مینو پتھر مارے نے میری بات سنی نہیں قبول نہیں کی میری تعلیم یا میرا پیغام اِنَّكَ اے اللہ میں اس نتیجے سے پہنچ چکا ساڑھے نو سو سال اندرت ملی اے چند آدمی میرے ایمان لیا بھی کھچ کھچ کے پھر کفر بھی طرف لے جاؤں گے یو بلو بھی پھر کفر اندر پہنچا دیں گے گمراہ کرتے کیونکہ انہوں سے پریشر سن تھی ہے جنے جا سکتے ہو جب چاہیے تو اس کو نبود کر دی جب چاہیے تو مٹا دئیے پیغمبر نے دعا کی تھی اللہ نے قبول فرمایا ساڑھے نو سو سال کی مدت کوئی تھوڑی مدت نہیں قبول فرما لی اور حکم نوح علیہ السلام وَلَا فِي الَّذِينَ إِلَّهُم <مبراقون> اصلا فیصلہ کر, لیا کہ ان اندر غرق کر کے بارے مینو کوئی سفارش نہ کری تک کشتی علیہ السلام ایک بلند جگہ کے بیٹھ کے اللہ دے حکم کے دے مطابق جبریل بے کشتی بنا بلند جگہ کے، کے کشتی بنانی شروع کر دیتی قوم دے نوجوان آ گئے نے عادت دے مطابق ٹھا اور کردے نے کہ بابے کام نہیں چلیا لو کشتی شروع کر دیں یہ ہے لیکن سکھا گیا ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے نعوذ باللہ من ذالک عقل ٹکانے نہیں رہی کشتی بنا سی کتنے سمندر کے کنارے بیٹھ کے بنا پیلے سے کشتی بناؤ کی تو ہے آ تو مزاق کر اللہ نے حکم دیتا کہ نو تو کسے جواب نہیں دینا صرف من کم تو جواب دینا جس ایک دا سزا ملے کشتی بن گئی اللہ نے فرمایا وفارت نکلے گا یہ نشانی ہوگی اللہ کے آزاد کی ازا پڑھنے والے, والے بٹھا لے ہر جانور کا جا ایک ایک جوڑا بٹھا لے دیکھو انسان دی عظمت انسان کی عظمت اللہ ہاں انسان کی عزت ساری مخلوق تو زیادہ معزز انسان پیدا کیتا گیا ہے لیکن جس ویسے اپنی انسانیت ند ہے قائم نہیں رکھنا کہ اس کشتی اندر کتا سکتا سی انسان نہیں بیٹھ سکتا سر جن کلبا نہیں کل پڑھا ملتی ہاں بالکل ہر جانور دا ایک ایک جوڑا ہے لے اندر بیٹھا لنی اپنے مننوارے ہیں لے بیٹھا لنی بیٹھا کے کہ پھر اس کشتی نو تو چلانا نہیں تی منزل دا کوئی پتا نہیں کی کہنے تو بسم اللہ مجریحا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم اس کشتی دا چلنا بھی اللہ دے نام نہ لے ادھا رکنا بھی اللہ دے نام پانی چڑھنا شروع ہو گیا بیٹا نظر آ گیا علیہ السلام. اللہ کے قانون اللہ کے اصول دیکھ بےٹا نظر آیا. آواز دیا یہ پتا کی نا کہ اللہ نے فرمایا ہے اپنی جان بھی بچاؤ اپنے اہل بھی بچاؤ آخر وقت تک بیٹے پر ماندے رہے بیٹا آ کشتی اندر سوار ہو جا آ جا سکے بیٹھ جا یا تم کافری نہیں نہ کاکرا کا ساتھی نہ بن نہمان دوست نہ بن آ سال پڑھ کے کشتی اندر سوار ہو جائے مگر بد بختی گال ہی بائی بیٹے کی کہن لگا سا جب الی مونی مینل ما جی یہ پانی کن اچا آ جائے گا سیلاب آ رہا ہے دیکھا گا کہ اے زیادہ بلند ہو رہا ہے میں دور کے سامنے پہاڑ سے گا جاؤں گا یا سو مونی وہ پہاڑ مینو پناہ دے, دے گا میرے پانی تو بچا لے گا پھر سمجھایا دیتا اس ہے نکل لا آسم اليوم من اللہ اللہ اللہ دا عذاب ہے اے دے تو کوئی نہیں بچ سکتا بچے جنوب میرے اللہ نے بچایا میرے اللہ دی رحمت کی رحمت رقمت لیکن نہیں منیا و الموج فکان من المغرقین اللہ فرمانے نے اجے باپ بیٹے دی گفتگو جاری تھی اسی محلت اور موقع ہی نہیں دیتا کہ وہ دوڑے پہاڑ سے چڑھے اسی پانی نو حکم دیتا ایک ایسی موج اور ایک ایسی لہر آئی بیٹے کا پتہ ہی نہیں چلیا بہا کے کتے لے میں من اگ اللہ فرمانے نے سارے کئی نافرمان ایسے بھی اس دنیا اندر آئے جنہوں نے پانی اندر امبیا بارے اندر لوگ اے یقین ہوں کہ یہاں کی زبان سے جہاں لفظ نکلتا ہوں سچے ٹھیک منیاں نہیں حسد دی وجہ نال بغض اور انعد دی وجہ نال دشمنی اور اداوت دی وجہ نال لیکن آپس بیٹھ اندر بیٹھتے یہ کہہ رہے سن ایک دوسرے کو کہ یہ گل ہر ایک سچی جے جہ علیہ السلام نے بھی جس ویسے کشتی بنانی شروع کی تھی. فرمایا کہ میرے اللہ نے آزاد لیا پانی آئے گا سیلاب آئے گا تے تے ٹھا اور مزاق اڑا دے دے لیکن آپس بیٹھ کے کہ نو دیئے گل کسی دن سچی ہو جانی چاہیے اپنا بندوبست کر لو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی باپ نے چھوٹے چھوٹیاں, چھوٹیاں اپنی کشتیاں بنا لیا کہ این افراد اسی کر دے گئے اے کرتے ہیں یہ مطابق کشتی بنا لانس نے ایسا کشتی بنائی اس دور اور اس وقت کے مطابق کہ جہاں چار پاس بند ہو پانی داخل ہی نہیں ہو سکتا سر وہ مطمئن ہو گئے کہ سارے کول تو ایسی کشتی ہے اج کل بھی ایسی کشتیاں ہیں نا وہ تک ہو پانی کی تہ اندر چلیں جلوں تھلو جا کے دشمن کے جہازوں میں گرد کردیا نے اور نشانہ بنا دیا اس دور اندر بھی یہ ٹیکنالوجی موجود تھی پانی داخل نہیں ہو سکتا کسی پاس بھی کشتی اندر ندیے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے بعد نے ایسا کشتیاں بنا لی اور مطمئن ہو گئے کہ ابھی تو بچ جاؤں گے ساری کشتی اندر تو پانی داخل ہی نہیں ہو سکنا لیکن چونکہ اللہ نے یہ فیصلہ فرما لیا سی کہ میں اپنے نا فرمانہ چی ایک بھی ہوں چڈنا نہیں غرض کرنا ہے فرمایا انہوں کشتیاں اندر سلسل بول دی بیماری اللہ جد فیصلہ فرما لے ان کو روک سکتا ہے وَإذا عراد پا رہے اندر اے بھی موجود ہے کہ جدو اللہ دی تباہی اور بربادی دا فیصلہ فرما لے فی تو سوا ایسی قوم دا کوئی والی وارث بھی نہیں بن سکتا ہاں طرف چک جائے پھر یونس علیہ السلام دی قوم دا واقعہ بھی پورا نمر آیا ہوا عزاب ٹال دونس آئے اسلام کی قوم آ آزاد آیا پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ نے پوری کرنی تھی انہوں نے آزاد آنا دکھائی دے گیا لیکن انہوں نے اللہ کے سامنے آہ زاری شروع کر دیتی رونا شروع کر دیا معافیاں منگنیاں شروع کر کہ قوم یونس نے لیا ہوا عذاب اسی واپس لے لیں ٹال اختیار کیتا بچے الگ ایک میدان جمع کر دیتے ماوا الگ کر دیا وہ اتنے رو رہے ہیں ماوا ادھر چیخ مار رہی نے جانور بچے اور ماوا الگ الگ کر دیتے اور اپنی زبان اندر چیخ رہے رو رہے نے آیا ہوا عذاب اللہ نے ٹال دمان ہوں مندو نہیں مموان فرمایا اسی ارادہ کر لیے تباہ روک نہیں سکتا. تے سامنے او بھی کچھ سجدے پہ جائے اتنا لوگوں نے گنابک پکڑیا انہوں کے مطابق آزاد اندر مبتلا جی کسی سے تنویز ہا بھیج کے کسی تے آواز اور چیخ آئی دل پٹ زمین اندر دی شکل بدل کسے تے اللہ سے عذاب بھی کئی قسم دے قرآن اندر مذکور نے اللہ فرمایا کسی مہندک عذاب لے آندا مہندک زفا دے ایسا قوما بھی اس دنیا اندر آئیاں کہ او پانی پینے لگتے میں کپڑے پہننے لگتے عذاب اللہ نے لیا یہ اللہ دے لشکر نے نا مختلف ملک والا قوم سے فرمایا اصا جوئ کا آزاد لے آپ کی ہر چیز جوا والی وددنا تے کسے قوم تے خون دیا دا عذاب لے خون کپڑے پہننے خون, خون باہر خون و خون ہی خون تے اللہ فیصلے کہ کس طرح دا عذاب کس قوم تے لے لیا لیکن ساریا ہوجت پور بعد آزاد آ رہا ہے اللہ نہیں کسے قوم نہیں کسی قوم کو پکڑ کوئی ایسی حجت باقی نہیں چڑتا کہ وہ کہ اللہ دسیا ہی نہ سامنے بات آئی نہ اور تی سان پکڑ لیا لیکن یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اللہ کی طاقت اور قدرت اندر ہر چیز اج بھی موجود ہے وہ اج بھی پکڑ سکتا ہے عذاب لیا سکتا ہے جس طرح نہ چاہ رہے۔ اگر یہ دل ہوئی ہے محلت دیکھی ہوئی ہے وقت دیا ہے کہ اے دے تو ناجائز فائدہ جائز فائدہ اٹھا کے سامنے تو اس دےز ہو جانا چاہیے وہ سابقہ معافی منگ کے آئندہ درست اور صحیح ہو جانا چاہیے ایک حدیث کے الفاظ میں کہ نیک اور بخت وہ او شخص ہوں جہی دوسرے نو مار دیکھ کے اپنی حالت ٹھیک کر لے انتظار نہ کرے کہ میری باری آنی ہے بلکہ دیکھ کے اپنی حالت درست کر لے اللہ فرماندنی کہ یہ لوگ شاید انتظار کر رہے ہیں کہ میں اپنا حکم لے کے آ جا میرے فرشتے عذاب لے کے بہتر اس تو پہلے پہلے ٹھیک ہو جاؤ یہ نوبت نہ آ جائے کہ اللہ عذاب لے کے آ جائے اپنا حکم لے کے آ جائے اور فرشتے اس حکم سے عمل برامد کر دیں پھر تے مہلت ختم ہو گئی پھر کہڑا موقع رہے گا صحیح ہو کہ اے سیٹے بیٹے ہی بھائی سارے بچے نے جو کچھ یہ کر اور اسی کروا رہے ہیں اور پیسے دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے من استحسن ہن فقد آنے کہ ایک بندہ کوئی نافرمانی دا کام کر رہا ہے گناہ دا کام کر رہا ہے دوسرا آدمی کو گزر رہا نافرمانی کام دیکھ کے چہرے سے چیوڑی نہیں آئی یہ دل اندر پیشتاپ پیدا نہیں ہوئے کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا دیکھ کے اسی طرح گزر رہا قیامت دے دن وہ نافرمانی کرنے والا یہ غیرت نہ کھان والا دونوں ایکو جہاں مجرم ہو جی یہ کام کرنے والوں پیسے دے کے اے کہے جا بیٹا اے لیا جا بیٹا او لیا جو مرضی وہ لیا تو پھر سے ساتھ کوئی گناہ گنا بھی نہیں ابھی تو بڑی دیا منٹ کبھی آنے نہ ہو برائی دیکھ کے جی دل اندر غیرت اور نفرت پیدا نہیں ہوئی جا اپنے آپ اندر جلیا اور کڑیا نہیں کہ کی ہو رہا ہے یہ بن رہا ہے ایمان بیان رسول من من لم شخص دی اللہ دی اللہ دے دی دی رسول دی نا فرمانی ہوں دی دیکھے کوئی برائی بے حیائی دا کم ہوں دیکھے پل یوگئیر ہو بے اجے ایمان دا پہلا تقاضا یہ شاید چاہیے کہ طاقت استعمال کر کردی ہوئے اس برائی اور بے حیائی نو روک دیو نوک دل یوگئیر ہو, ہو, ہو اپنے ہاتھ نل طاقت استعمال کر دیو دیا تو مسئلہ نہیں نا ختم ہوتی ہیں ع <يَكْتَتَر> اگر طاقت استعمال نہیں کر سکتے ہمت نہیں ایمان کمزور ہے دوسرا درجہ ایمان ہے کہ اپنی زبان نل کھڑے ہو کے کہہ دیو کہ اے اللہ کی نافرمانی ہے چڈ دے رک جا پاگ آ جا اگر یہ بھی نہیں زبان سے بھی پہرا بیٹھ گیا ہے یہ ای نہ بھی ایمان نہیں رہا کہ زبان نل کہہ سکے يَسْتَتَ فَذِ دلوں بریا سمجھ والے کا ایمان سب تو کمزور ایمان ہے اللہ چاہے تھے آمد دینے چاہے پکڑ دے کہ تیرا میرے تے ایمان تھی دعوی یہ کردے اور تنا کمزور اندر پہ برائی کے خلاف بھی نفرت والے درجے سارے محلے اندر ایک بدماش ہے جن نے سارے شریفا کا ناطخہ بند کیتا ہوا ایک بدماش کمزور اور ضعیف ہو چکے ہیں سارے سہارے ملکے بھی ایک بدماش نہ کہہ سکتے نہ پکڑ سکنے ہیں نہ وہ کچھ بگاڑے کہڑا ایمان ہے بوتے بلبوتے اسی سمجھی بیٹھے کہ بس اسی سیدھی جنت میں اللہ نے جنت سانوں نہیں دینی اور نہیں کہ پھرنے والے کہڑا ایمان ہے وہ بدماش دم دنانا فرد ہے جو مرضی یہ اسی تک تو مس نہیں آتے اواش ان تینوں درجے چ کوئی ایمان دا درجہ ہے سارے پلے اللہ نے تے صحابہ مخاطب کر کے فرما دیا کہ جنت اندر چلے جان سحاب جنہ نے اپنا تن من دھن کچھ بھی باقی نہیں رکھا سی سب کچھ قربان کر دلہ واسطے اللہ دے دین واسطے انہوں نوں خطاب ہوا کہ ہی سمجھ لیا جی کہ اے جنت اندر چلے جائیں تو <دِلُو> سامنے پہلی اور دی کوئی مثال آئی پیا نہ بیماریاں کٹنیا کوئی ہور مصیبت ایسی آئی انہیں یہی سمجھ لیا جی کہ اِسی جنت اندر پہنچ گئے <دِلُو> اور قدم باللہ، اللہ بچائی نے ایسے بندے بھی اس دنیا اندر آئے اور ایمان سے ثابت قدم رہے کہ انہوں نے سر پہ آری رکھ کے پیروں تک انہوں نے زندہ جسم دو دو, دو ٹکڑے کر دیا گیا چیر کے آری چیر دیتے گئے ل کے بڑے بڑے برتن گرم کر کے زندہ دے انسانوں سٹ کے پکوڑے کی طرح تل تن گیا لیکن ہو وا ہو گئے کہ اللہ ایک ہی ہے تو جو کرنا ہے آؤ کچھ سوچیے کچھ غور کریے کس پاس جا رہے ہیں بڑیاں خوش فہمیاں نے سارے دل شیتان نے سانو بڑے پرے اور دھوکھے اندر مبتلا کیا ہوا ہے اس توکھے چون نکلیے وہ خور اتاریے فریدہ اور حقیقت جڑیے انو سمجھئے خودتے گوھر کریے کہ حقیقت کیے اصل بات کیے اصل بات اے یہ کہ ہن تک تے اسی اللہ دی نافرمانی اندر کوئی قطر باقی نہیں چھڑی اللہ باشا اللہ زندگی دے جڑے چند دن باقی نے اگر اے بھی اس ستریں غفلت اندر گزر گئے تے پتہ نہیں انجام کی ہو گا اللہ میں نو تو قیامت تک ان والے برے انجام تو بچن دی اپنے آپ کو درست کر لیے اپنی حالت نیک کر لیے اپنی اصلاح کر لیے تاکہ اللہ کے سامنے پیش جو ہو جائیے ایسا نہ ہوجودہ ہے اور اللہ کی طرف بلاوا آ جائے وہ آخر ہو جاگا نہ الحمد للہ مسائل بھی دریافت نے ایک تو یہ پوچھے اچھا کہ کیا اسلام اندر لاٹری جائز ہے یا نہیں لاٹری جوئے کی ہی ایک قسم ہے اور ج اسلام اندر حرام ہے لاٹری تو مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ مساوی رقم دے نم کر فائدہ ایک یا دو آدمی مل جائے باقی سارے محروم رہ جاؤ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز دی خریداری تے کچھ انعام رکھے جاندے نے. یعنی جن پیسے خرچ کیتے جاندے نے او دی چیز مل جاندی ہے تے بیچن والے دی طرفوں اپنا مال زیادہ بیچن دی خاص نال کچھ انعامات رکھ دیتے جاندے. اور پھر بعد اندر پورا اندازی کیتی جاندی ہے اے لاٹری میں لاٹری اندر اصل مال ضائع ہو جاتا ہے اور او دو دونوں مل جاتا ہے باقی محروم ہو جائے کسی چیز کی خریداری اندر اصل مال جڑا وہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ وہی قیمت کی چیز مل جاتی انعام یا پورا اندازی یا کوئی ہور نام دے لو وہ لاٹری نہیں لاٹری حرام ہے جو یہ ایک قسم ہے دوسری بات کسی دوست نے یہ ہے کہ کیا پرائز بانڈ اسلامی نقطۂ نگاہ جائز ہیں یا نہیں انہیں ساری بنیاد پرائز بانڈ کی سوٹ پہ حکومت پیسے اکٹھے کر کے کرزے دینی ہے سوت پہ اور اس او سوت دا بہت تھوڑا جہا حصہ انعام دی شکل اندر تقسیم کر دیتا جان ہے جس کاروبار اندر سوت ملوث ہوئے او دی کوئی شکل بھی حلال نہیں وہ سب حرام ہی حرام اس واسطے پرائز بانڈ حرام ہے قطعی حرام ہے اے دی جواز دی کوئی بھی شکل سامنے موجود نہیں کسی دوست نے یہ پوچھا ہے کہ روزہ رکھ کے انسان لو کوئی برائی نہیں کرنی چاہیے برائی روزے تو بغیر بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن روزہ رکھ کے مزید احتیاط کا حکم ہے کہ روزے ناللہ نال حکام کی خلاف ورزی تو بہت بچتے رہنا چاہیے پوچھا یہ ہے کہ کیا روزہ رکھ کے اگر کوئی شخص برائی شروع کر دے کوئی ایسا غلط کام شروع کر دے کہ دا روزہ باقی رہ جاندہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے جہاں شخص روزہ رکھ کے بھی جھوٹ تو باغ نہیں آتا اپنی زندگی دے غلط کام اسی طرح جاری رکھد ہے اپنی حالت نہیں بدلی اپنے لیا دا دا کوئی روزہ نہیں اللہ کئی روزے دار ایسے اللہ کے سامنے پیش ہونگے جنہوں نے سوائے بوک پیاس بھی حاصل نہیں کرنا انہوں نے کچھ بھی نہیں مل تو روزے نال بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اللہ کی نا پرمانی تو عام حالت اندر بھی بچتے رہنا چاہیے اللہ سان چوکی کا دوستی طرف یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ ایک خاتون جہی جمت الوا سڈے اتنے پڑھ کے گئی ہے انہوں انتقال ہو گیا وہ سے دعائیں مقصرت کی جائے اللہ انہوں نے گری کے رحمت کرے اپنے کورب اندر اپنی رحمت اندر انہوں نے جگہ ادا فرمائے اور انہوں نے جنت الف نواز دے دیکھو ہوں زندگی کا کی پتا ہے جنت الوا پڑے آئے اس بعد اللہ نے بلایا آخری بات یہ ہے کہ اللہ تھے مان اندر جان اندر،, کاروبار اندر،, علم اندر،, عمل اندر مزید الحمدللہ الحمد, الحمد ایس مسجد اللہ دی اندر تقریباً ایک لکھ تی ہزار روپے دیتے وقت اندر جمیا اندر اللہ دا احسان ہے کہ اسی اللہ دی راہ خرچ کیا سلسلہ جاری رہنا چاہیے اسی بارے اندر آج مزنگ چونکہ امر سدھو تو ایک دوست آئے ہوئے مسجد کے تعاون واسطے یہاں ناون کرو اللہ تعاون قبول فرما اور انہوں آخرت کی نجات ذریعہ بنا دے اپنی رحمت نال یہ سلسلہ جاری رہنا چاہید ہے اللہ سان تویق دیتی رکھے ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين